برانا مختار موردین کو حضرت اللہ طا بنیالی سے مختلف موضوع بی موضوعان پارا زمنگ دکان پتہ ستائی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمانزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس الحمد لله وحده لا شريك له الحمد لله, لله العلي العظيم وسلام تو وسلام والا رسول والا علی وا اجمائی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 وما ارسلام من قبلی کمیر من رسول لوہی علیہ انہ عل اند وکال یو نر بہداتی اللہم على سیدنا ومولانا محمد والا سیدین و ومولانا محمد وبارک وسلیم زی وقار علماء کرام عزیز طالبان اور سامعین گرامی قادر آپ نے اشتہاروں میں یقیناً پڑا ہوگا کہ آج دو پروگر میں ایک حسن عبدال میں اور دوسرا برہان میں ان دونوں کا عنوان اور موضوع جو تجویز کیا گیا وہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کو جو عظمتیں ملی عزتیں ملیں جو رفاتیں اور بلندیاں ملیں اس کا تذکرہ تو انشاءاللہ میں برہان کے جلسے میں کروں گا نشست میں اس مسئلے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس مسئلے کی وجہ سے میرے نبی کو عظمتیں ملی میرے نبی کے حسن کو بیان کرنا جمال کا تذکرہ کرنا خوبصورتی کا ذکر کرنا یہ محمد الرسول اللہ کی سیرت نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو کیا نبوت کے ملنے سے پہلے آپ حسین نہیں تھے بے کیا نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کی زلفیں خوبصورت نہیں تھیں کیا نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کا چہرہ جمیل نہیں تھا یہ تو سیرت ہوئی محمد ابن عبداللہ کی اور میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں سیرت محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے کو میرے نبی نے تیئس سال کے عرصہ میں بیان کیا وہ کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا وہ وہی مسئلہ تھا جس کے لیے اللہ نے ایک لاکھ سے زائد پیغمبر اس دنیا میں بھیجے تھے سورت انبیاء میں اللہ نے اس کو ذکر کیا آپ من من سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے جتنے نبی مبعوث ہوئے ان کی طرف ہم ایک ہی وہی کیا کرتے تھے کہ لا الہ الا آنا اس پوری کائنات میں چودہ طبقوں میں نوریوں ناریوں خاکیوں عرشیوں فرشیوں میں انسانوں میں جنات میں ملائکہ میں کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے لا الہ الا آنا علماء کرام موجود ہیں طلبہ یہاں کثرت سے ہیں یہ جو صورتوں کے نام رکھے گئے اس کا نام سورت البقرہ ہے یہ سورت عال عمران ہے یہ سورت نساء ہے یہ معدہ ہے یہ انام ہے یہ آراف ہے یہ انفال ہے یہ نام میرے نبی نے خود رکھے تھے اللہ کا حکم پا کے ہے نا یہی مسئلہ لیکن ہر سورت کے نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے جس وجہ سے اس سورت کا وہ نام رکھا گیا مثلا جس سورت کے آٹھویں رکو میں گاہ کے ذبح کرنے کا تذکرہ ہوا اس پوری سورت کا نام اس واقعہ کو بنیاد بنا کے سورت البقرہ رکھ دیا گیا جس میں آل عمران کا ذکر ہوا اس سورت کا نام سورت آل عمران رکھ دیا گیا جس میں عورتوں کے مسائل نکاح وراثت دیت اس کے تذکرے ہوئے اس کا نام سورت السا رکھ دیا گیا جس میں دسترخان کے اترنے کی دعائیں مانگی گئی اس کا نام سورت ال رکھ دیا گیا جس میں آراف کا ذکر ہوا اس سورت کا نام آراف رکھ دیا گیا اور جس میں اللہ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا اس کا نام سورت النال اور جس میں ایک چیمٹی کی تقریر کو ذکر کیا اس کا نام سورت رکھ دیا گیا اصحاب کہف کا ذکر ہو تو سورت کا نام سورت کاف پڑ جاتا ہے حضرت یوسف کا واقعہ ذکر ہو تو نام سورت یوسف ہو گیا حضرت مریم کے تذکرے ہو تو نام سورت مریم پڑ گیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورت الانبیاء کیوں رکھا گیا کیا اس میں سارے نبیوں کا ذکر ہے کیا اس میں سارے نبیوں کا نام لیا گیا ہے کیا اس میں سارے نبیوں کے اسمائے گرامی قدر کو ذکر کیا گیا ہے ہرگز نہیں تتان نہیں نہیں اس لیے نام رکھا گیا کہ اس میں انبیاء کے نام ذکر کیے گئے ہیں یا ان کے تذکرے کیے گئے حسن عبدال کے لوگوں اس صورت کا نام صورت امبیا اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے اس لیے پوری صورت کا نام اللہ نے رکھ دیا صورت ال امبیا ابھی آپ کے ذہن میں تو کی اہمیت صحیح طریقے سے نہیں بیٹھی ہوگی میں ایک مثال دے کے بیان کروں گا تو آپ کو احساس ہوگا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مسائل تو بہت سے عظمت صحابہ ان کا تقدس اور دفاع یہ بھی ایک مسئلہ ہے اعمال کی اصلاح یہ بھی ایک مسئلہ ہے ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے لیکن آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ختم نبوت کے مسئلے نے سب سے زیادہ اہمیت کیوں اختیار کی کہ ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو لوگ گریبان پھار کے گلیوں میں آ جائیں سن 1953 کی تحریک میں صرف لاہور کی سڑکوں پر دس ہزار نوجوانوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا دی. لوگ گولیوں کے سامنے آ جاتے ہیں ہمیں مارو لوگ جیلیں بھر دیتے ہیں ختم نبوت کے لیے ہماری جان حاضر ہیں ہماری اولاد حاضر ہیں ہمارے ماں باپ حاضر ہیں ہمارا کاروبار حاضر ہیں ہماری عزتیں حاضر ہیں جانتے ہیں آپ ختم نبوت کے مسئلے نے عوام میں کیوں اہمیت اختیار کر لی اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس مسئلے نے اس لیے اہمیت اختیار کر لی کہ عوام دیکھتے ہیں تاجر سوچتے ہیں عام طبقہ دیکھتا ہے کہ جو مولوی کل تک آپس میں لڑتے تھے کل تک ان کے ممبر الگ تھے अलग الگ تھے اور انہوں نے میناروں پر آٹھ آٹھ तरह اس طرح فٹ کیے ہوئے تھے کہ یہ سپیکر نہ ہو توپے ہوں جن کے رخ دوسری مسجد کی طرف رکھے جاتے تھے یہ مولوی اس کے خلاف بولتا ہے وہ مولوی اس کے خلاف بولتا ہے فتوے لگتے ہیں مخالفتیں ہوتی ہیں مناظرے ہوتے ہیں سٹیج الگ الگ سجتے ہیں لیکن یوں ہی ختم نبوت کا کوئی مسئلہ ملک میں پیدا ہوتا ہے تو سارے مولوی ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں دیوبندی اسی سٹیج پہ بریلوی اسی سٹیج پہ اہل عدیث اسی سٹیج پہ سارے مولوی ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو گئے اکٹھے جلوس نکالنے لگے اکٹھے مظاہرے کرنے لگے ہاتھ میں ہاتھ دے, دے کے چلنے لگے لوگ سوچتے ہیں کل تک تو یہ آپس میں چھوڑ جاتے کو, بھائی, چھوڑ دے, آ رہی ان کو آ رہی. کل تک یہ مولوی آپس میں لڑا کرتے تھے کل تک یہ مولوی آپس میں فتوے لگایا کرتے تھے کل تک یہ مولوی ایک دوسرے کے خلاف سٹیج سجایا کرتے تھے لیکن آج یہ سارے مولوی ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو گئے ہیں مخالفت پی، پیچھے پھینک دیے مولوی متفق ہو گئے ہیں اتفاق کر لیا ہے سارے مولویوں نے اس مسئلے پر جس مسئلے پر ملک کے علماء متفق ہو جاتے ہیں وہ تو اہمیت اختیار کر جایا کرتا ہے بندیالوی کہتا ہے وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا جس پر سارے انبیاء متفق ہو جاتے ہیں علماء متفق ہو جائیں تو مسئلہ اتنی اہمیت اختیار کر جاتا ہے اور جس مسئلے پر سارے امبیا اکٹھے ہو جائیں سارے امبیا کا متفق الح مسئلہ ہو وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا کیا آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ہے مجھے طلبا کا بڑا لحاظ ہے یہاں پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے شہری بھی ہے لیکن طلبہ میرے زیادہ مخاطب ہیں طلبہ کرام سارا قرآن پڑھ لیجیے گا بیسوں جگہ حضرت نوح کا تذکرہ آپ کو ملے گا سورت آراف میں سورت ہود میں ایک مستقل سورت ہے جس کا نام ہے سورت نو پڑھیے گا جب حضرت نو کی تبلیغ کا قرآن ذکر کرتا ہے جب حضرت نوح کی دعوت کا قرآن ذکر کرتا ہے جب حضرت نوح کی تقریر کا قرآن ذکر کرتا ہے پورے قرآن میں ایک جگہ پہ بھی اللہ نے حضرت نو کی نماز کا ذکر نہیں کیا روزے کا ذکر نہیں کیا زکت کا ذکر نہیں کیا حج کا ذکر نہیں کیا معاملات کا ذکر نہیں کیا حقوق کا ذکر نہیں کیا معاشرت کا ذکر نہیں کیا میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ اپنے مومنوں کو یہ باتیں نہیں بتاتے ہوں گے ضرور بتاتے ہوں گے حقوق کی تلقین کرتے ہوں گے معاملات کو سلجھانے کی تلقین کرتے ہوں گے لیکن جب قرآن ان کے واد کا ذکر کرتا ہے جب قرآن ان کی دعوت کا ذکر کرتا ہے تو نماز روزہ حل زکات حقوق معاملات اس کا ذکر نہیں کرتا قرآن نے جب بھی ذکر کیا تو قرآن نے کہا حضرت نوح کہتے تھے اوبد اللہ عبادت کس کی کرو مکم الہرو اس کے سوا تمہارے لیے الہا کوئی, کوئی نہیں ہے معوت تمہارا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایک ہی ذکر ہے کتنے سال یہ کہنا بڑا آسان ہے انہوں تو تو سیوا آندی گل کوئی نہیں حضرت نو کتنے سال بولو ذرا کتنے سال بدن کاپ جاتا ہے خدا کی قسم بدن کاپ جاتا ہے ساڑھے نو سو سال ایک ہی اعلان ایک ہی بیان ایک ہی تقریر کا عنوان ایک ہی واد ایک ہی دعوت تبلیغ کا ایک ہی انداز ساڑھے نو سدیاں اور بعض مفسرین پر اعتماد کر لوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ساڑھے نو صدیوں میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑی ساڑھے نو سدیاں پیغمبر نے مار کھائی ہے اور جماعت کوئی نہیں جتھا کوئی نہیں گروہ کوئی نہیں آمین کہنے والا کوئی نہیں نعرے لگانے والا کوئی نہیں زخم دھونے والا کوئی نہیں مرم پٹی کرنے والا کوئی نہیں تسلی دینے والا کوئی نہیں آسمان سے اللہ نے جبریل کو بھیجا جاؤ میرا پیغمبر زخمی ہے اس کی مرم پٹی کرو جبریلی امین نے مرم پٹی کی ہے اور حضرت نو دوسرے چوک میں جا کے کہتے ہیں یا کروں میں اوبد اللہ ملک یہ جو ان کی دعوت ہے سارے نو صدیوں پر محیط دعوت ہے یہ چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ مہینے میں ایک دن آٹھویں دن کے بعد ایک گھنٹہ سال کے بعد ایک جلسہ نہیں آخری دعا دیکھیے جو پیغمبر مانگنے لگا ہے اس میں پیغمبر اپنی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ربے انی داؤ تو قومی انی لواراؤ تو قومی لے لوں ون کیسے سمجھاؤں آپ کو لے لوں ون کا مفہوم یہ ایسے ہی ہے کسی کام کی دھن آپ پہ سوار ہو جائے بھائی یہ کام کرنا ہی کرنا ہے یہ کوئی مصیبت پہ جائے بندے نو اور بندہ روٹی کھا رہا ہے خیال اس طرف ہے پانی پی رہا ہے خیال اس طرف ہے چارپائی پہ آیا ہے خیال اس طرف ہے بازار میں آیا ہے خیال اس طرف ہے کسی نے پوچھا یار تیرے اس کام کا کیا بنا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں اس کام واسطے دن رات ایک کر چڑیا میں نے تو دن رات ایک کر دیا ہے ہر وقت میرے سوازین پر وہی کام سوار ہے حضرت نو کہتے ہیں انی داؤ تو قومی لے لوں بنارا نہ میں نے دن دیکھا نہ میں نے رات دیکھی نہ میں نے صبح دیکھی نہ میں نے شام دیکھی نہ میں نے خلوت دیکھی نہ میں نے جلوت دیکھی نہ میں نے بازار دیکھا نہ میں نے گلیاں دیکھی نہ میں نے چوراہے دیکھے نہ میں نے اپنے دیکھے نہ میں نے پرائے دیکھے مولا میں تو اس تبلیغ واسطے دن رات ایک کر چک ہر پیغمبر کا جب اللہ ذکر کرنے لگتے ہیں <سسنی> تو اسی مسئلے کو ذکر کرتے ہیں کالا ما لکم ال گئیو بحلا مدین اخاؤ شعیب کالا یا قو مدین کی بستی کی طرف ہم نے حضرت شعیب کو پیغمبر بنا کے بھیجا انہوں نے کہا یا اے میری قوم اوب اللہ مال کون الاحل غیرو بہلا سمود اخہ ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت سالے کو پیغمبر بنا کے بھیجا انہوں نے کہا یا کو میں او بد اللہ مال ہر پیغمبر ایک ہی آواز لگا رہا ہے ہر پیغمبر ایک ہی ندا لگا رہا ہے ہر پیغمبر ایک ہی واد کر رہا ہے ہر پیغمبر کی دعوت ایک ہے ذرا میرے ساتھ چلیے گا یہ سارے پیغمبروں کی دعوت کا میں نے ذکر کیا ان کی تبلیغ کا میں نے ذکر کیا ان امبیا میں ایک نبی آیا جسے جد المبیا بننے کا شرف حاصل ہوا وہ خلیل اللہ بھی ہے امام الماہدین بھی ہیں جد العمبیا بھی ہیں ان کی تبلیغ میں اور باقی نبیوں کی تبلیغ میں ایک نمایاں فرق ہے ایک نمایاں فرق قرآن نے کیا ہے باقی نبیوں کی تبلیغ میں اور حضرت ابراہیم کی تبلیغ میں باقی نبیوں کی تبلیغ کیا ہے او عبد اللہ عبادت کس کی کرو مالک الہرو اس کے سوا تمہارے لیے الہ کوئی نہیں پہلے انہوں نے مثبت رنگ اختیار کیا کہ عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے اللہ, اللہ. اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی, کوئی نہیں ہر نبی نے یہ رنگ اختیار کیا ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا آپ رنگ دیکھیے گا وہ رنگ بڑا عجیب ہے سمجھانے ایم. کا طریقہ بڑا عجیب ایم. ہے توحید بیان کرنے کا رنگ بڑا عجیب ہے پہلے دن اپنے والد کے سامنے حضرت ابراہیم کھڑے جو بت پرست بھی ہے بت گر بھی ہے بت فروش بھی ہے گدی نشینوں کا گھرانہ بھی ہے بابا کو کیا کہنے لگے ہیں ذرا مجھے جواب دینا ہے آپ نے حضرت ابراہیم پہلے دن اپنے مشرق باپ کو کہتے ہیں بابا عبادت اللہ کی کر بڑا مشکل سوال میں نے کر دیا بھائی خاص کر کے طالب علم بڑے حیران ہوئے بابا عبادت اللہ کی کر کہا بابا الہ اللہ ہے نہیں کہا؟ نہیں بابا معبود اللہ ہے نہیں بابا خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے رازق اللہ ہے محی ممید اللہ ہے نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے سجدوں کے لائق اللہ ہے کہا نہیں, نہیں کہا رنگ دیکھیے پیغمبر کا پہلا دن ہے والد ہے تبلیغ ہے تبلیغ کے پہلے لفظ ہیں حضرت ابراہیم کہتی ہیں یا آبتی لیمت سبحان اللہ یا آبتی لیمت آبودو مالا یسما ولا یوگ سیرو ولا یوگنی انکا بابا یہ بعد میں بتاؤں گا الح کون ہے بابا یہ بعد میں بتاؤں گا مابود کون ہے بابا یہ بعد میں بتاؤں گا مسجود کون ہے بابا یہ بعد میں بتاؤں گا نظر و نیاز کے لائق کون ہے بابا یہ بعد میں بتاؤں گا خالق کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا رازق کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا موہی اور ممید کون ہے پہلے تو بتا سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے تو بتا لیما تابو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سوننا ہر پیغمبر سے نرالا انداز ہے ما شاال ما, ما شاال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منفی رنگ اختیار کر لیا ہے لی ما تابو مالا یسمو ان کو کیوں پکارتا ہے یہاں جا... عبادت کا میں نا ہی کریں گے نا کیوں طالب علموں کیوں یہاں عبادت سے مراد پکار ہی ہوگی کیوں اس لیے کہ آگے لفظ یہ ہیں جو سنتے نہیں ان کی, پو... ان کی پوجا کیوں کرتا ہے جو تیری پکار کو سنتے نہیں بلا یب اور تجھے دیکھتے نہیں بلا یگنی یعنی کشیا شیخ القرآن مانا کرتے ہیں تیرے ککھ بھی کم نہیں آ سکتے تیرے کخ بھی کم نہیں آ سکتے کیسے اچھے اچھے فارمولے لوگ پیش کرتے ہیں سلو کے اور اتفاق کے اور روشن خیالیوں کے اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں جو کہتے ہیں ہاں جی بڑا خوبصورت فارمولا ہے جی کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں بندیال بھی کہتا ہے حضرت ابراہیم اپنے ابے کے مسلک نڑیا کہ نہیں چھیڑیا چھیڑا. نہیں چھیڑا. چھیڑا اپنے بابا کے مسلک کو چھیڑا بات لا بدی شیتان آسان تھا تن تنہا اکیلا آسان ہے یہ کہنا یا بات لاتا بدی کسی کے معبودوں کو شیطان کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید بیان کرنے کا یہ بڑا عجیب رنگ ہے بابا کہتا ہے لائن تنتا ہے لارجو منک واہجرنی ملیا بڑا آیا میرے معبودوں کے خلاف بولنے والا سنتے نہیں دیکھتے نہیں کچھ کام نہیں آ سکتے اگر تم اپنی تبلیغ کے سندھا سے باز نہ آیا نا میں تجھے سنگسار کر دوں گا بہادرنی ملیا میری آنکھوں سے ہو جلو جا, جا نکل جاؤ میرے گھر سے ایک منٹ کے لیے ذرا سوچنا ہے یوں مزہ نہیں آئے گا پڑھتے رہتے ہیں آپ بھی میں بھی پڑھتا رہتا ہوں سناتا رہتا ہوں آپ سنتے رہتے ہیں مزہ نہیں آئے گا باپ گھر سے نکلنے کی کیا دے رہا ہے دھمکی. دھمکی بولیے آج بھی اگر کسی کے کسی بچے کو والد دھمکی دے نکل جاؤ میرے گھر سے تو گھر چھوڑنا آسان ہو نہیں جب کے بچے کو یہ پتا ہے اتو نکلوں گا چاچے کے گھر چھوڑ جاؤں گا بچے کو یہ پتا ہے یہاں سے نکلوں گا پھوپھی کے گھر چلا جاؤں گا خالہ کے گھر چلا جاؤں گا ماموں کے گھر چلا جاؤں گا بہنوئی کے پاس چلا جاؤں گا بہن کے گھر چلا جاؤں گا فلاں دوست کے پاس چلا جاؤں گا حضرت ابراہیم کو پتا تھا پورے شہر میں ایک بندہ بھی میرا نہیں کہاں جاؤں گا کہاں رہوں گا کہاں سے کھاؤں گا رات کہاں بسر کروں گا یہ کھاؤں گا رات کہاں بسر کروں گا یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم کے ذہن میں تھی لیکن ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حضرت ابراہیم نے کہا سلام ال میرا آخری سلام قبول کر لے تو گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں اس مسئلے میں نرمی اختیار نہیں کر سکتا پیغمبر نکل کے باہر آ گئے ہوں تو پیگمبر سوچنا چاہیے ماں نے بھی نہیں روکا بہن نہیں آئی کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا باہر تھوڑا جہا جی خیال کر لینا چاہیے لیکن جب باہر آئے تو قوم کو کہتےل ہوں قوم کے مسلک نو چڑھن لگے ہوں کس نڑن لگے ماحجے تماسیل کروں میں یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں محاذی تماثیر یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں انتم تم لہا آ شیخ الہند نے میں نہ کیا حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے میں نے کیا یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں انتم لہا آ جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو جن کے سامنے تماویر جن کے سامنے تم مجاویر بنے بیٹھے ہو یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں حال یسما کم اسدون جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکاریں سنتی ہیں تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں تمہیں نقصان دے سکتے ہیں قوم آخیر ابراہیم اللہ اللہ متعلق نہیں آخ دبراہیم کان متعلق نہیں آ کیا آئے لوک اللہ سے امام اسی طرح نہیں کہا اللہ نے تیری جرت کو دیکھا قوت بیان کو دیکھا کہنے لگے ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آئے ہیں یہ ہمارے باپ دادے کا مذہب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا ہوگا وہ یار پی دادے اللہ کو ٹور گئے ہوں تھی میرے نال گل کرو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرواتے ہیں لکد کم تم تم پڑھو ذرا آنتُمْ فِي <مُبِين> تسیمی پکے گمراہ پیو دادے بھی پکے گمراہ خدا کی قسم یہ گل کرنی سوکھی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جرت سے یہ بات کی یہ تبلیغ کا انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا ارض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا دعویٰ وہی تھا جس مسئلے کی وجہ سے میرے نبی کو عظمتیں ملی وہ وہی مسئلہ تھا جو سارے نبیوں نے اپنے اپنے وقت میں بولیے دیاند. نہیں پسند آئی بات آئی. یہ پسند نہیں آئی تو میں تھوڑی دیر تو بعد عظمت صحابہ سے بھی آنا چاہوں یہ نہیں پسند آئی, آئی. آئی. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں اچھا ایک بات بتاؤ سب سے بڑا گناہ کا ان پھر سوچ لو پھر سوچ لو ختم دیکھ مجھے یہی خطرہ تھا ان آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں گناہ بڑا ہے فلاں گناہ بڑا ہے آپ کو کیا حق حاصل ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اکبر القائر سارے گناہوں میں سب سے بڑا گنا اشرک بلّہ کون سا ہے ان شرک لظلم ظلم سنہا ظلم ہے چوری ظلم ہے ڈاکہ زنی ظلم ہے سود خوری ظلم ہے شراب نوشی ظلم ہے بہتان باندھنا ظلم ہے غیبت کرنا ظلم ہے چگل خوری ظلم ہے کم توڑنا ظلم ہے جھوٹی قسم اٹھانا ظلم ہے عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینا ظلم ہے اور شرک شابہ شاوہ باقی گناہ ظلم ہے اور شرک ان شرک نہ ظلم ایک ظلم کا تصور لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے ظلم کسی کو مارنا بڑا ظلم کی تز عربی میں ظلم اسے نہیں کہتے ہیں. عربی میں ظلم کہتے ہیں بس وہ محل ہی چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا جو اس کے مناسب تھی بلکہ ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو جگہ اس چیز کے مناسب اس کو کیا کہتے ہیں آئیے سمجھ کے کون نہیں آئی جو چیز جس جگہ کے مناسب تھی وہاں نہ رکھنا بلکہ ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو جگہ اس چیز کے لائق اس کو کیا کہیں گے یہ بھی کے لیے بندے نے سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھا دوں ہمارے مولانا حافظ صدیق صاحب عالم ہیں حافظ ہیں خطیب ہیں متحرک آدمی ہیں تحریکوں کی قیادت کرتے ہیں ساری سکھتے ہیں ایک دن چوک لائک علی خان کے کلینک میں جو ہسپتال ہے وہاں وہاں کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہ ہو اور لوگ آ کے حافظ صاحب کہیں آپ عالم بھی ہیں خطیب بھی ہیں ایم بی بی ایس کی کرسی خالی پیے آج تسیح آ کے مریض چیک کرو <تصفح> تو حافظ صاحب کو جب ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھائیں گے تو یہ کیا ہوگا <تصفح> <شاواشا>. <تصفح> اس کو کیا کہیں گے <تصفح> اس کسی سے کیا ہو گیا اگر حافظ صاحب نو ڈاکٹر کی کرسی تے بہانا جائے تے پہلے قبرستان دی جگہ خرید رکھو جس کر کے دوائی دینی حکیم صاحب تھے نا کوئی بندے بور ہو جاتے ہیں یار کوئی تقریر سن سن حکیم صاحب تھے نا ایک شاگرد ان کے ساتھ تھا کوئی حکمت سیکھنے لگا حکیم سبڑے کسی مریض کو دیکھنے کا ہے گھر مریض سے کہتے کیلے کہ کھا شاگرد شاگر پکا نبض ویخ کے میدا بولیا نبض دیکھ کے پتہ چل گیا کھائے باہر نکلا ہو سکا استاد جی اے فن سکھا دے بے نبض ویخ کے پتہ لگے بھی کھا دا کی حکیم صاحب آج نہیں فن سیکھی دا پکیا پکیا میرے نال محنت کر وہ بیچارہ لگا رہا سال لگا رہا لگا رہا لگا رہا اس دسو حکیم صاحب ہونتے دسو حکیم صاحب نے فرمایا منجی تلے کیلے چھلکے نہیں بیٹھے آپ اس بیچارے پلے بن لئی گل شاہ مریض چارپائی تھلے ہوئے مریض وہی وہ, دی. وہ کہیں گیا یہ جو تھاپیاں ہوتی ہیں وہ کہیں چارپائی کے نیچے پڑی تھی اس نے مریض کو نبل میں ہاتھ رکھا وہ کہتا ہے گوئے دیاں تھا کھادیاں اس کا کل ہاتھ مارو اے. کوئی شہر کھان دی بھی ہے تیری بھی صحیح ہے لیکن میرے استاد دا فارمولا بھی تو غلط نہیں ہو <laughs> سکتا ظلم کہتے ہیں چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے لائے کا نہیں تھی عالم کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھانا ظلم ہوگا ڈاکٹر کو وکیل کی کرسی پہ بٹھانا ظلم ہوگا وکیل کو انجینئر کی کرسی پہ بٹھانا ظلم ہوگا یہ اگر ظلم ہے تو ہرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو چادر علم غیب والی حاضر ناظر والی مشکل خشا والی حاجت روا والی دا والی گنج بش والی دستگیر والی جو چادر میرے رب کے کاندھے پہ سجتی تھی اس کو جب نبیوں ولیوں کے کاندھے پہ رکھنے کی کوشش ہوگی تو یہ کیا بن جائے گا شرک بن جائے گا ان شرک کا ظلم عظیم شرک جو ہے یہ ظلم عظیم سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی کہ عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے نبی پاک نے بھی تیئیس سال قوم کو یہی دعوت دی تھی اور اسی وجہ سے میرے نبی کو عظمتیں ملی تھیں کہ تیئیس سال میں صفا کی پہاڑی ہو تب اکاس کا بازار ہو تب طائف کی گلیاں ہو تب مکے کے بازار ہو تب غار سور ہو تب مسجد کبا ہو تب مسجد نبوی ہو تب بدر کی وادی ہو تب اوت کی پہاڑیاں ہو تب خندق کا میدان ہو تب خیبر کے قلعے ہو تب سلح حدیبیہ ہو تب فتح مکہ ہو جائے تب حنین کی وادیاں ہو تب ہر جگہ پہ میرے نبی نے یہی بات دوہرائی ہے بار بار لا الہ اللہ اللہ کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں اللہ تعالیٰ مل کی توفیق تعا فرمائے بما علیہ اللہ اسلامی کے حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں کما صلی تعالی